شرو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ادمون هم فی سم معرضون رون هم اللہ فاعلون لفو جم فا فیون الزوا جم امام کچ ام فعن غیوم بے چکھ اکم اللہ دون بے شک ایمان والے رستگار ہوئے جو نماز میں اجز و نیاز کرتے ہیں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 ودین چمون ودینا فلاوا چی ہو ہا فیو اکھون اللہ دینسون فرد اور جو امانتوں اور اقراروں کو ملحوظ رکھتے ہیں اور جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں یہی لوگ میراث حاصل کرنے والے ہیں یعنی جو بہشت کی میراث حاصل کریں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے وَلَقَدْ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 پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو پھر قیامت کے روز اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے مَاءً نوکروا فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَذِيرًا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور ہم نے تمہارے اوپر کے جانب سات آسمان پیدا کیے اور ہم خلقت سے غافل نہیں ہیں اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی نازل کیا پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا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 لون اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیاینا میں پیدا ہوتا ہے یعنی زیتون کا درخت کے کھانے کے لیے روغن اور سالن لیے ہوئے اگتا ہے اور تمہارے لیے چار پائوں میں بھی عبرت اور نشانی ہے کہ جو ان کے پیٹوں میں ہے اس سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں اور تمہارے لئے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو اور ان پر اور کشتیوں پر تم سبار ہوتے ہو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا مثلكم يريد الله ما في اور ہم نے نوہ کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں ان سے کہا کہ اے قوم کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں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 كذبون فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وصارت النور فأسلك فيها من كل زوجين فنيين وأهلك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 فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقُلِ الْحَمْدُ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُرَّبَ أَنزَلَ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 هيها تهيها لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن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 تو ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آ پکڑا تو ہم نے ان کو کورا کر ڈالا پس ظالم لوگوں پر لانت ہے ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین ما تسبق من امت اجلها وما يستاخرون ثم ارسلنا رسولنا تترا کلما جاء امتا رسولها کذبوه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 اور ان کے افسانیں بناتے رہے پس جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر لانت ثم ارسلنا موسیٰ و اخاہ حارون بآیاتنا وسلطان مبین الہ فرعون وملئی فاستکبروں وکانوں قوما عالین فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا و لنا عابدون مِنَ وَلَقَدْ آتَيْنَا پھر ہم نے موسا اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور دلیل ظاہر دے کر بھیجا یعنی فراؤن اور اس کی جماعت کی طرف تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے کہنے لگے کہ کیا ہم ان اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں اور ان کی قوم کے لوگ ہمارے خدمت گار ہیں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 یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے اور یہی ان کے لیے آگے نکل جاتے ہیں بال ادا برا يجعرون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 آج مت تل بلاؤ تم کو ہم سے کچھ مدد نہیں ملے گی خد آیا تتلا کم فکن تمہارا آگ کسون لم نبی سام تجرمی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 أَمْ تَسألهُمْ قَرج فَخَرَاج رَبِّكَ خَيْرُوا وَهُو خَيير الراضقين وَإَّك تدعهُم إلى صِاطٍِ مستُْتَقيم وَإِ الذيينَ لا يُؤمنِنونَ بالِالآخرَِةِ عن الصراطِ ناكِبُون رحم نہ کیا تم ان سے تبلیغ کے سرے میں کچھ مال مانگتے ہو تو تمہارے پرور دگار کا مال بہت اچھا ہے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 قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكَوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ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 قل رب إما مَا ما يوعدون رب فلا فِي في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم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 ایران خفت موازن فلا اکلین خیرو فی جہن مخالد پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ تو ان میں کرابتیں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے تو جن کے عملوں کے بوجھ بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہیں اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئی خسارے میں ڈالا ہمیشہ دوزق میں رہیں گے تلفح وجوہهم النار وہم فیہا کالحون ألم تكن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بها تکذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون قال اخشؤوا فيها ولا تكلمون آگ ان کے منہوں کو جھلس دے گی اور وہ اس میں تیوری چڑھائے ہوں گے کیا تم کو میری ایتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی نہیں تم ان کو سنتے تھے اور جھٹلاتے تھے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 تم الم اب صبر میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردیگار